تیسرا کسی صاحب نے پوچھا کہ علامہ اور مولانا میں فرق کیا اصل میں یہ لفظ ہے مولا مولا کے معنی مددگار کے بھی ہیں مولا کے معنی غلام کے بھی آتے ہیں اب جیسے اس کو اگر مدد کے معنی میں لیا جائے سورہ بقر کے آخری میں آپ نے دیکھا یہ آئے ہے انت مولانا فن سور ملتا فری اللہ تعالیٰ تو ہمارا مددگار ہے پر ہمیں فتھوسر فرما تو عموماً ہاں دین, دین کے معاملات میں وہ ہمارا مددگار ہے اس لیے ہم اس کو مولانا کہتے ہیں ٹھیک है اسی طریقے سے علامہ کے مانا ہے پورا علوم کا جان یہ عموماً ہم بہت معذرت کے ساتھ میرے جیسے ان پڑھ آدمی کے ساتھ بھی لگ دیا لگا دیا جاتا کہ علامہ تو رابسا میں خود بھی کسی پسند نہیں کرتا اور عام عالم کے ساتھ اسے نہ لگایا جائے علامہ کی بہت بڑی تعریف ہے اور ہر شخص کسی مولانا یا مولوی کو علامہ نہیں کہنا چاہیے ایک اس کی تقدیس کا خیال رکھتے ہوئے جو بہت ہی بڑے علوم کا جامع ہو اس کو علامہ کہتے تھے ایک زمانے میں بہت بڑے عالین دین کو ملا کہا جاتا جیسے اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے اور آج کل چھچورے تحقیق میں لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا اللہ تبارک کا بطالا ایسی آفتوں سے ہم مسلمانوں کو محدود رکھتے اب تو چھے چورے پن میں استعمال ہونے لگا کسی پر اور تمسور کرنے کو ملہ کیا آل ہے؟ ارے ملا کدھر ارے ملا بن رہا بھائی اب تک پھر اللہ ربیل یہ ایک بہت ہی مقدس نام ہے جس کو ہم نے مزاق میں تھٹے اور تمسور میں استعمال کرنا شروع کر دیا اللہ تعالی محفوظ فرمایا